ایک آدمی کہتا ہے جی میں بینک میں سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا چاہتا ہوں لوگ مجھے روکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں رکھ لو اب میں سہارا کروں گا کیا اس میں سہارا کرنا درست ہے نہیں میرے بھائی شریعت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ سود اتنا بڑا شر ہے اس میں خیر ہے ہی نہیں یہ تو اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے سود لینے والا دینے والا دونوں لانتی ہیں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 جی میرے بھائیوں خود کریں گے تو وہ بےچارے جو استخارے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روزی کا بندوبست کون کرے گا جی اللہ دے گا انشاءاللہ دے گا اللہ تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے نبی علیہ صلاح تو سلام جب استخارہ کرنے کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے کس سخارے کے لیے میرے پاس آؤ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 لیکن صحابہ کلام نے اس سہارا کے سلسلے میں کبھی آپ سے جو نہیں کیا اور آپ نے کبھی بھی کسی کو سخارا کر کے نہیں دیا تمہارے بھائیوں ہر ایک کو دعائیں سخارا زبانی یاد کرنی چاہیے جب تک زبانی یاد نہیں کرتے اس وقت تک کتاب سے دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور دعاؤں کی کتاب کا نام کیا ہے جی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 اس میں دعائے سہارا بھی آپ کو ملے گی تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کون سے صابیر وائد کر رہے ہیں جی جابر بن عبداللہ یہ آپ کو انشاءاللہ احادیث کا آفت بنانا ہے آپ ڈرے نہیں کہ اتنے نام کیسے یاد ہوں گے آپ ہمت تو کریں اللہ مدد کرے گا تو استحالے والی حدیث نبی علیہ سلاد و سے نقل کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے والد گرامی سے بھی راضی ہو یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علی ہمیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو المول الخارہ کماسور من آپ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورت سکھاتے تھے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 اب میرے بھائیو آپ یہاں پہ غور کریں نبی علیہ اصلاح اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کوئی کسی امر کا ارادہ کرے تو میرے پاس آ جائیں میں اس کے لیے سکھارا کر دوں گا میرے پاس آ جائیں میں اس کے نام پہ نماز پڑھ لوں گا نہیں میرے بھائیو اللہ تبار کو اطالا شریعت اس کے اوپر آپ غور کریں تو چیریت چاہتی ہر آدمی نیکی کے کام کرے آپ دم کو لے لیں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 تو میرے بھائیو استخارے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے جو آدمی کسی امر کا ارادہ کرے دو رکھتے ادا کرے فرد نواز کے علاوہ اور پھر یہ کہے اب دعا شروع ہو رہی دعا استخارہ شروع ہو رہی ہے اللہ انی کا بعلمک علمک وہ استخدر کا بھی قدرتک و اسل کا منفل قلعم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم کیا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 میںخیر کا تو اس سے خیر مانگتا ہوں اہم میں تو اس سے کیا مانگتا ہوں خیر مانگتا ہوں کہاں اللہ سے خود استخارا کرنا دیکھے نا تلو قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تلو قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو اس سے خیر مانگتا ہوں کیا انداز ہوگا منت گے آج جی آپ کے دل میں ہوگی اور آگے آپ کہیں گے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 اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں میں کو اور بات سننا چاہتا ہوں یہ پرانا آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے <تصفح> <تصفح> اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے <تصفح> میرے بھائی اللہ کے نام نانوے صرف نہیں ہیں صرف نانوے نہیں اللہ کے نام <تصفح> اس غلط فہمی کو دور کریں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 اسے پر چلتا ہے انسان کی کیا حصیت ہے اور ہم نے انسانوں کو مشکل کشا بنا دیا حادت روا بنا دیا نہیں میرے بھائی حادت روا مشکل کشا داتا دستگیر غوث سے آدم ایک اللہ کی ذات ہے دعائیں سخارا جاری ہے آپ آگے کیا کہیں گے اللہ انکن تتا علم اللہ خیر اللی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 دین کے لحاظ سے بھی انجام کے لحاظ سے بھی تو یا اللہ پھر کیا ہے فخ دور ہولی یا اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دے اس کو میری قدرت میں دے دے وہ یسر ہو لی اس کو میرے لیے آسان کر دے اور یا اللہ اس میں میرے لیے برکتے ڈال دے میرے بھائی دعا کا ترجمہ دھیان سے سنے یہ ترجمہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کس ہارے سے چور معلوم نہیں ہوتے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 وقل فنی یا اللہ پھر مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس پلاٹ سے دور کر دے اس پلاٹ کو مجھ سے دور کر دے اس لڑکی کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس لڑکی سے دور کر دے یا لا وقدانا یا اللہ خیر میرے لیے جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں مجھے لے جا اس خیر کو میرے مقدر میں کر دے میرے کنٹرول میں کر دے مردنی بھی یا پھر اس خیر کے اوپر مجھے راضی کر دے مطمئن کر دے